جیسا آپ نے وہ شعر سنا ہوگا اگرچہ اب تو آپ کو شعر سننے کا کمی اتفاق ہوتا ہوگا کہ اے دوست کسی حملوں میں دیرینا سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خزر سے تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کے مفہوم کو پا لیا ہوگا تو لارنس فریڈیا نے اپنی جھلکیاں دکھانے کے بعد آپ گم ہو گئے معلوم کہاں ابھی آپ کی فلم آئی تھیں ہاں پاکستان میں اور کراچی میں ہم سب نے دیکھی اور خاص طور پر اس, اس لیے دیکھی کہ اس نے آپ تھے تو اس کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو سکا صرف رسالی میں آپ کی تصویریں دیکھ لیتے تھے کچھ معلومات حاصل ہو جاتی تھی تو ہمارے سننے والے یقینی طور پر یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا, کیا؟ بہت ذرا نوازی کہ آپ نے جھلکی کا لفظ بالکل ٹھیک کی کی استعمال کیا اصل میں فلمیں بھی دیکھی اور شعر کا تو یوں میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ زیادہ آج کل کے لکھنے والوں کے شعر سننے کا اتفاق نہیں ہوتا لیکن جو آپ نے پڑھا وہ تو دل کو بہت ہی تنگ کی آواز کے ساتھ لگا جیسا یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کا کافی تنگ کرنے کے لیے یہ ہے میں بلکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جب انسان ملک سے باہر ہو تو اور شوق سے اگر کوئی چیز ملنے کو پڑھنے کو مل جائے تو پڑھتا ہے تو اس لیے کبھی کبھی شعر تو پڑھ ہی لیتا ہوں اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے تو اب بات یہ رہا کہ رہا کہاں کہاں لان زروبیا بنائے تو کوئی تین سال, تین سال ہو گیا تو اس کے بعد مجھے میں امریکہ چلا گیا نیو میں براڈ میں میں کھیل کر رہا تھا کون سا کھیل تھا مجھے بہت افسوس ہے بلکہ مجھے سے بہت سے لوگوں کو بے حد افسوس ہے کہ ہم اس کھیل کو نہیں دیکھ سکے اس کے کوئی امکان ہے کہ وہ پاکستان میں بھی اسٹیج کیا جائے میرے خیال میں اب تو شاید نہیں اس لیے کہ اب تو وہ دنیا کے گوشے گوشن ہو چکا مجھے تو صرف لندن میں اور براڈ میں کرنے کا اتفاق ہوا م. لیکن اکثر میں ملتا ہوا ایسے اپنے دوسرے اداکاروں سے جو مثلا سویڈن سے جن کا تعلق ہوتا ہے یا ڈینمارک تو وہاں پہ مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھیل وہاں پہ انہوں نے کیا تو دنیا میں شاید ہی کوئی ملک مغرب میں جہاں یہ کھیل ترجمہ ہو کر کے نہ ہو چکا ہو hmm. اب تو میرے خیال میں اس کو کافی اس کی پٹائی ہو چکی اب تو شاید امکان نہیں ہوئی hmm. پر اس کھیل کے لیے پہلے گیا تھا اکسٹھ میں hmm. تو وہ جب ختم ہوا تو میں انگلستان واپس آیا ایک فلم جیسا آپ کے لیے معافر مائیے گا اس کے پینسٹ انڈیا کے کتنے شوز آپ نے کیے گے چار سو اور باسٹھ تو لندن میں کیے اور کوئی ڈھ دو سو کے قریب امریکہ نے کی یعنی مطلب یہ کہ سال سے زیادہ تو لندن میں چلا اور کوئی چھ مہینے کے قریب امریکہ میں چلا تو یہ تو بہت ہی ہو گئے شو تو بہت ہی اس کے ہو گئے اور اچھا ہوا امریکہ میں تو میرا یہ تھا بھی ان سے کانٹریکٹ میں چھ مہینے یہ کروں گا تو واپس میں آیا انگلستان ایک فلم جو شاید یہاں پہنچی نہیں ابھی تک مان لیتی ہوں اتنی بری بھی نہیں کون سی فلم ہے سیم گوئنگ سالس فلم کے لیے میں واپس آیا ہندوستان اس کو اس میں کام کرنے کے لیے اور پھر مجھ کو وہ کام کر چکا ہے جی ہاں وہ آنے والی ہے فلم اب معلوم نہیں یہاں پہنچیے نہیں وہاں تو چل بھی چکی اچھا پاکستان میں اور وہاں مجھے دیکھنے کا اتفاق آپ کی اپنے پارٹ کے بارے میں کیا رہے ہیں بہت ہی گھٹیا جو ہمیشہ ملتی کچھ اس میں ایک انگریزی میں جو فالس ماڈیسٹی کہتے ہیں کیا کہیں گے اس کو لیکن کچھ اپنا جو ایکٹنگ کا کام ہے مجھے تو بہت ہی معمولی میں کافی بڑا پارٹ ہے آپ جی اس میں اچھا اور پارٹ یہ زیادہ دلچسپی ہو جاتا کہ ایک ایسا شخص ہے وہ کہ وہ ایک بچہ اخواق کر کر کے اور لے جاتا جنگل جنگل سحرا سہرا تو بچہ جو انگریز ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اس کی خواہش ہے کہ اب اس بچے کے جو والدین ہے یا اس کے جو بھی ہے رشتے دار ان سے کچھ روپیا حاصل کیا جائے بلیک میلنگ کی صورت میں تو چونکہ اکیلے رہتے ہوئے دونوں یہ بچہ اور یہ شخص تو کچھ ایک عجیب طرح سے کچھ جذبات میں بھی فرق محسوس جن شخص کا میں پاٹ کر رہا تھا شروع میں تو اس کا صرف یہ ارادہ ہے کہ اس بچے کو اغوا کر لیا جائے اور اب اس سے کچھ پیسے ملنے کی صورت ہے کیونکہ وہ آدمی جسے پیڈلر کہتے ہیں وہ ہے سامان لے کر کے بیچتا ہے وہ لیکن لوگ رہتے رہتے ایک ساتھ ایک انس بھی ہو جاتا ہے اس کو بچوں تو اس پاٹ کے کرنے میں جو کچھ لطف پہ آ کچھ اس میں ایسی بات تھی کہ کریٹ کرنے کا تھوڑا سا موقع بھی ملتا ہے کہ کئی اس میں ایسے احساسات تھے جو جن کے بارے میں کچھ مجھے موقع اچھا ملا اچھا وہ خط... فلم ختم ہوئی تو پھر پچھلے سال مجھ کو پروڈو میں ایک اور کھیل کرنے جانا تھا وہ شاید اسٹیج پر جی, پر جی آ. آ. اس کا نام مینو ہے تو اس کے لیے گیا تو وہ کھیل جب ختم ہوا امریکہ میں تو پھر میں واپس رنگستان آیا اور وہاں پہ پچھلے سال کرتا رہا کچھ ٹیلی ویژن پہ کھیل پھر اس سال کے شروع میں امریکہ میں مجھے ایک جس کو ون مین شو کہتے ہیں اس کے لیے میں گیا تھا hmm. وہ تو پورے امریکہ میں چکر لگاتا رہا نیو سے لے کر کے اور سین فرانسسکو تک اس میں یہ تھا کچھ میں نے خود ہی وہ مواد جمع کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا لو اینڈ لیرسزم تو اس کا اس, اس میں سلسلہ یہ تھا کہ مختلف شعرا اور مختلف ڈراما نویسوں نے Uh, محبت اور عشق کے موضوع کو تو کس طریقے سے انہوں نے ان ان باندھا پیش ہے یا پیش کیا تو. اس میں ڈرامائی ٹکڑے بھی تھے شاعری کے ٹکڑے بھی تھے مغربی اور مشرقی دونوں تو یہ کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا تھا یہ اسٹیج پہ, کیا سٹیج پہ. تو اب کی سال تو پورا ٹیلیویژن ہی میں گزرا ہندوستان میں ایک سیریز کر رہا تھا وہاں میں اس کا نام ہے دا ہڈن ٹروس وہ تین ہم تھے اس میں تین الیگزینڈر نوکس ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں اور جیمس میکسول میں تو وہ سیریز پورے سال چلتی تھی وہ ختم ہوئی اب تو مجھے موقع ملا کہ میں کچھ تین چار پانچ ہفتوں کے لیے اتنا اتنا اتنا زمانہ ہو گیا واپس آئے تو میں کہا کے اب وہ جلتی دھوپ میں جا کر کے کچھ بیٹھنا چاہیے تو یہ کہیے ضیاء صاحب کے اسٹیج میں ٹیلی ویژن میں ریڈیو میں بہت ہی مصروف رہے آپ پچھلے دنوں میں ٹیلی ویژن میں سب سے زیادہ اور کچھ ریڈیو میں بھی کافی کچھ کرتا رہا بی بی سی وغیرہ بی بی سی کہنے پر مجھے یاد آیا کہ وہاں سے تو آپ کی کچھ کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے نا یہاں کبھی کبھی تو وہ ہو جاتا ہے اکثر تو انٹرویو کے سلسلے میں جانا یہ پتہ ہے کبھی سال میں دو تین دفعہ تو مجھ کو وہ بلا لیتے ہیں اور کچھ لوگ پینل ہوتا ہے ان کا تین چار تو اس میں کچھ لوگ جن کو بلاتے ہیں ان کی وہ خود پھر گویا ذہنی طور پہ پٹائی کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ تم جو اپنے کو یہ سمجھتی ہوں تم جو یہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کیا وجہ ہے کہ اس سیزن میں بہت جو کھیل چل رہے ہیں وہ ان کا لیول اچھا نہیں ہے اور ان کا درجہ کیوں گھٹ گیا کیوں بڑھ گیا فلاں جو آپ مصنف کو اچھا سمجھتے ہیں تو کیوں یا اچھا نہیں سمجھتے تو کیوں اس سلسلے میں کچھ ریڈیو سے بھی کافی اور ریڈیو تو ہمارا پہلا عشق ہمیشہ سے یوں بھی رہا کہ ریڈیو سے تو آپ معلوم ہی ہے جی ہاں بالکل بالکل اچھا جیسا مہا ولایت میں آپ کو پاکستان کی سب سے زیادہ کون سی چیز یاد آئی کھانا کباب <laughs> <laughs> سیخ کباب اچھا لال سمجھ نہیں ملتے اب میں خیال میں سیخ کباب نہیں ملتے یہ تو سب چیزیں لگ جاتی لیکن کباب تک شاید نہیں پہنچا ابھی مجھے بے حد افسوس صاحب کہ میں یہاں سے پارسل نہیں کر سکتا بھی جائے گا لیکن وہ اس کام کا نہیں ہو جاتی ہے تو میں یوں بھی کہہ دیا کچھ مذاق میں اور بھی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں دوست احباب بہت یاد آتے ہیں جو گرم ماحول ہے یہ نہیں تو جو طور پہ بھی اور جذباتی طور پہ بھی بہت <سطح> ستا ہے ایسا <سطح> تو نہیں ہو وہاں سے آتے ہی آپ اتنی کباب کھا کے آپ کا میڈا خراب ہو گیا اب یہ پانچ چھ دن ہو گئے تو اس قدر کھا رہا ہو بھرپور مرچوں والا کھانا لیکن ابھی تک تو کچھ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے دو تین ہفتے تو اور ہوئی تو کھائی لوں جیسے دھوپ میں میں سوچتا ہوں کہ اگر لس, لس تک رچ جائے تو بڑا اچھا ہے <سطح> کیونکہ وہاں <سطح> <محصف سطح> تو آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے سخت ہوتی ہے تو یہ بھی کب تک رہے گا اب چھبیس کو جا رہا ہوں چھبیس دسمبر کو چھبیس کو واپس جا رہا ہوں واپس جا کے ہی مجھے ستائیس کو شروع کرنا ہے ایک کھیل جس میں جو بن جانسن صاحب جو شیکسپیئر کے تھے ساتھی یعنی کنٹمپرری اسی زمانے کے ان کا ایک بام شروع کھیل رہتی ایلکیمسٹ اچھا آپ ڈائریکٹ کر رہا ہوں کیا یہ ممکن نہیں ہوا کہ آپ پھر پاکستان آ کر اپنے تجربات سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جی تو بہت جاتا لیکن سمجھ میں آتا نہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے مثلا اسٹیج کو فلم کو ٹیلی ویژن کو سب وہ اس میں کچھ روزی کا بھی سوال شامل ہوتا کیا آپ کا خیال ہے کہ یہاں روزی ملنے کے کم امکانات ہیں ابھی تک تو شاید کمی ہی ہے لیکن خدا کرے کہ آئندہ چل کے ہو جائے دیکھنا بڑی بات یہ ہے کہ تھئیٹر بھی جو یہاں جو بہت میں سنتا ہوں وہاں بھی سنتا رہتا تھا hmm. یہاں بھی آ کر کے مجھے دوست تو نے بتایا کہ بہت کھیل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود خود جس چیز کو ہم تھئیٹر کہتے ہیں وہ اس چیزوں سے ڈیولپ نہیں ہو پائے گا اس کی وجہ یہ کہ اول تو اس چیز کے ساتھ ایک گھٹیا پن ہے ذہن میں یہ تھیٹر تو لخ بات ہے اور بالکل یعنی شریفانہ کام ہی نہیں میں نے آپ سے کبھی ذکر کیا کہ ایک صاحب مجھے ملے جو میرے والد کو جانتے تھے بہت हुँ. اچھی طرح تو میں نے انہیں جانتا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کافی زمانہ ہوا کہ کرتے ہو تو میں نے کہا صاحب میں ہو تھر میں کام کرتا ہوں یہ بجائے میں ان سے کہتا کہ میں ادا کروں کہ اچھا لیکن سائن بات آئی نہیں دو منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تم نے بتایا نہیں کیا کرتے تو پھر میں نے یہی کہا تو دو چار منٹ کہنے لگے اچھا پھر دو چار منٹ بات کہا کہ تم نے بتایا کیا ہو میں نے کہا صاحب کہ میاں میں تمہارے والد کو جانتا ہوں جانتا تھا وہ تو بڑے شریف آدمی ہے تم بھی کچھ شریف والا کا اختیار کرو تو میں چپکا بیٹھا اس لیے کہ کیا ان سے کیا بحث کرتا صحیح اچھا اچھا ریاست میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار گھڑی کی جانب دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں اور بھی آپ کا انٹرویو ہو سکتا ہے کسی اخبار کے نمائندے نے آپ کو مدعو کر رکھا ہو یا وہ آپ کے پاس آنے والا تو اس سے پہلے کہ آپ تو سیکھ لے رہے ہیں یہ ہائی سنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا ایک توحفہ ہے اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں ہائی سنس اور یہ ایک ٹیوب لائٹ ہے انہیں آپ گوگل فرمائی اور انہیں شکریہ کا موقع دیجیے آپ کا بہت بہت شکریہ درا نہیں بلکہ ہائی بہت بہت شکریہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا اچھا یقین ہے کہ آپ جب بھی پاکستان دوبارہ تو میں ہمیں پھر اپنی بات چیت سننے کا موقع دیں گے ضرور ان خدا حافظ, خدا حافظ.